بے شک اللہ راضی ہوا اعمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے انچی تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اتمن ان اتارا اور انہیں جلد انی والی فتح کا انعام دیا